انتالیسواں مکتوب بندگی کرنے کے بیان میں دوسرے طور پر بسم اللہ الرّحمن الرحیم میرے بھائی شمس الدین اللہ تمہارے ظاہر و باطن کو اپنی بندگی سے آراسہ کرے سلام و دعا کاتب حروف کی طرف سے تم تمہیں پہنچے تم اس بات کو دلنشین نشین کر لو کہ انسان کے دل میں اپنی بندگی کا غم ہونا چاہیے اور اس کو لازم ہے کہ بندگی اچھی طرح بجا لائے بندہ ہونے کی جو شان ہے وہ شان اس میں پیدا ہو جائے انسان کسی میں بھلائی ہے ورنہ خدا کو اس کی پروا کیا ہے اس کی خداوندی کا حکم ہر وقت جاری ہے جانتے ہو کہ بندگی کرنے کے کیا معنی ہیں جس کام کا حکم ہو اس کے کرنے کے لیے بے چین ہو جاؤ اور فوراً انجام دو اور بندہ ہونا کس کو کہتے ہیں جس حال میں رہو خوش رہو چون و چرا زبان سے نہ نکلے شربت ملے یا زہر دیا جائے چپ چاپ خوشی سے پی جاؤ دم نہ مارو اور اس کا وہم بھی نہ آنے دو کہ مجھ کو یہ چاہیے اور یہ نہ چاہیے کیونکہ بندے کی یہ شان ہی نہیں کہ خداوند پر اس کو کسی قسم کا اعتراض پیدا ہو اور جو کچھ ادھر سے کیا جائے اس سے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا دیکھو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا اعتراض سے منہ موڑ لینا اور خواہش خداوندی پر راضی رہنا اور اگر زہر دیں تو شربت سمجھ کر نوش جان کر لینا پیشانی پر ہرگز بل آنے نہ دینا برادر عزیز ہم تم سے کیا کہیں کہ بندہ ہونا کس قدر مشکل کام ہے دیکھو سات لاکھ برس تک اس مردود بارگاہ نے بندگی کی مگر ایک ساتھ کے لیے بندہ نہ ہو سکا سنو وہ در حقیقت بندہ وہی ہے کہ اپنے اعراض سے پاک ہو بتے پند اور حز نفس سے آزاد ہو گیا ہو ایک دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بندگی کیا چیز ہے آپ نے کہا جب تم آزاد ہو جاؤ اس وقت سمجھو کہ بندہ ہو گئے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا میں عبدالرزاق عبد الوہاب عبدالرحمان عبدالرحیم ہزاروں پاؤ گے لیکن یعنی چونکہ وہ رزاق ہے واہب ہے رحمان ہے رحیم ہے اس لیے غرض سے اس کے بندے ہوئے ہو مگر ایک عبداللہ تم کو شاید ہی ملے اس ذات پاک کو منحف الزاد معبود و مقصود سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے صفات کا بندہ ہونا آسان ہے ذات کا بندہ ہونا مشکل ہے برادر عزیز جو شخص اللہ تعالی کو اس خیال سے پوچھتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہماری حاجت پوری نہ ہوگی تو وہ اپنی عرض کا بندہ ہے حق کا بندہ نہیں ہے حضرت ابو علی سیاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم سے یہ پوچھیں کہ بہشت چاہتے ہو یا دو رکاط نماز ہرگز ہرگز بہشت کا نام نہ لینا یہی کہنا کہ دو رکاط نماز ہم چاہتے ہیں اس لیے کہ بہشت نفس کا حصہ ہے وہاں آرام و آفیت ہے جہاں غرض اور مطلب کی بات ہے اس جگہ مکر و بلا دونوں تاک میں ہیں دیکھو حضرت موسا علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور اعتراض کرنا شروع کر دیا دو مرتبے تک حضرت خضر علیہ السلام نے معاف کیا اور طرح دے دی یعنی جب کشتی میں چھیت کیا گیا اور لڑکا جان سے مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مترز ہوئے اور اپنی شرط پر ثابت قدم نہ رہ سکے مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا خیال نہ کیا لیکن جب حضرت موسا علیہ السلام نے دیوار بنانے پر فرمایا کہ لَو شئت اجرہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے کیوں آپ نے دیوار مفت بنا دی تو حضرت خزر علیہ السلام نے کہا حضرت فرا بینی و اب ہم سے اور تم سے جدائی ہے اب ہمارا تمہارا ساتھ چھوٹا دیکھو جس وقت تک غرض و مطلب کی بات درمیان میں نہ تھی باوجود اعتراض دونوں ساتھ ساتھ رہے غلطیاں معاف ہوتی رہیں مگر جب اجرت کا قصہ پیش ہوا تو ایک منٹ کے لیے بھی صحبت قائم نہ رہی اہل نظر نے جب یہ دیکھا کہ اپنے مطلب کی فکر بری بلا ہے تو اپنی ہستی اور کل خواہشات کے درمیان سے اٹھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم بندے ہیں اور بندے کی ملک ہیں بندے کے حصے میں بندے کے تصرف میں کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ العبد و محفی ید ہی ملک بندہ اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے آقا کی ملک ہے جب یہ رنگ ہے تو یوں ہونا چاہیے کہ قبول ہے تو سر آنکھوں پر رد ہے تو سر آنکھوں پر نواقت ہے تو سر آنکھوں پر گداخت ہے تو سر آنکھوں پر اگر جلا دیں تو بجانو دل منظور اور اگر موافقت کریں تو بصر او چشم قبول یہ تو بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو قاضی کا گھر کھوڑ ڈالو گے یا دیوار سے سر ٹکراؤ گے فیصلہ جو ہو چکا وہ ہو چکا ایک عزیز محترم نے کیا خوب طرف اشارہ کیا ہے خواہین بکش خواہ بزن خواہ بدار یک رویا شدہ است باتوکار تو مجھ کو مارے یا قتل کرے یا اپنے پاس رکھے میں جانو دل سے اپنے کام کو تیرے سپرد کر چکا ہوں ان باتوں کو دیکھ کر سالکان راہ کا اندازہ رہا کہ بہشت تو دوزخ کا وہم بھی دل میں آنے نہ, دے، نہ دیا وہ یوں سمجھے کہ یہ دونوں چیزیں معدوم ہو گئیں محض مفلس و بے نوا کی طرح بندے دار اس راہ میں قدم رکھا اور اپنے خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھا نہ جانا اور نہ چاہا شاید اس نقل سے تم کو کچھ پتہ مل سکتا ہے ایک درویش کو کسی عزیز پر تمیز نے دیکھا کہ آ رہے ہیں پوچھا جناب کہاں سے تشریف لائے ہیں انہوں نے جواب دیا اللہ اس کے بعد پوچھا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں جواب ملا اللہ پھر انہوں نے دریافت کیا مقصود و مطلوب آپ کا کیا ہے کہا اللہ غرض جو سوال کرتے سب کے جواب میں وہ اللہ ہی اللہ کہتے تھے روبائی سننا میں تیرا برکف خود بنگارم پس دیدا او برا نام نہ بارم اس بس کے دو دیدہ او خیالات او خیالت دارم درہر چہ نگاہ کنم توئی پندارم میں تیرا نام اپنی ہتھیلی پر لکھوں پھر آنکھیں اس نام پر رکھوں اور خون رو برابر میری دونوں آنکھیں تیرے خیال میں محو ہیں میں جس کو دیکھتا ہوں تو ہی نظر آتا ہے برادر عزیز اس خیال سے تعت کرنا کہ اس کا بدلہ ملے گا اور اس نیت سے عبادت کرنا کہ اجر و ثواب حاصل ہوگا اس کو زہر قاتل سمجھو ابدیت و معبودیت کے نیاز و ناز کو لوگ سمجھے نہیں ہم ایک بات تم سے کہتے ہیں اسے تم سمجھ جاؤ گے اس بلند درگاہ اس بارگاہ علی ردبہ کی یہ شان ہے کہ ہزاروں سال تم وہاں سر بھی رگڑا کرو اور ساری دنیا کے لوگ جتنی طاط و عبادت عبادت کر سکتے ہیں وہ بھی تم خود تنہا کیا کرو اس پر بھی یہ حکم ہوا کہ او نابکار کا نہیں میں تجھے لائق نہیں وہاں کا اتنا کہنا وہاں کی اتنی جھڑکی سمجھو کہ تمام طاعت کا اجر اور کل عبادت کا ثواب ہے جو کچھ پانا تھا وہ تم پا چکے اور جو کچھ ملنا تھا وہ تمہیں مل چکا نقل ہے کہ امرض میں ایک شخص امام ماضیہ میں ایک شخص نے سالہ سال طاعت و عبادت کی تھی نقل ہے کہ اما ماضیہ میں ایک شخص نے سالہ سال تاعت و عبادت کی تھی اور عمر مجاہدہ و ریاضت میں گزاری تھی پیغمبر وقت کے پاس وہی آئی کہ اگر اس عابد سے کہہ دیجئے اس قدر تکلیف عبادت اور زحمت ریاضت اٹھانا فضول ہے تیرا ماوا تو جہنم ہے پیغمبر وقت نے جب یہ حکم خداوندی اس کو سنایا تو اس شخص نے تعت و عبادت اور بڑھا دی اور خوشی سے پھولا نہ سمایا لوگوں کو یہ حال دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. اس سے کہنے لگے سچ تو کہو بات کیا ہے کیا تم دوزخی نہیں ہو اس نے جواب دیا کہ دراصل ہمارا خیال یہ تھا کہ غالباً ہم دوزخ کے قابل بھی نہیں ہیں کیونکہ دوزخ بھی اس کی مملکت میں ایک بڑی شے ہے اب جب بذریعہ وحی خداوندی اس کا یقین ہو گیا کہ اتنی رعایت اس ہیچ میرس کے ساتھ کی گئی ہے کہ جہنم میں جگہ مقرر ہوئی ہے ہماری خوش ہماری عزت و دولت کی کیا انتہا رہی ہم کو تو اس خوشی میں رقص کرنا چاہیے برادر عزیز واقعہ ہے کہ جب تک انسان اپنے کو بے قدری کے ترازو میں فاسق و فاجر سمجھ کر نہ گا اس سے بندگی درست نہ ہوگی بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر ان کی روحیں سگانے مذابل کے پاس بھیجی جائیں تو ایسی ذلیل و خوار دکھائی دیں کہ مرگھٹ کی ارواح ان کو اپنے پاس پھسلنے نہ دیں صرف یہ قیاسی بات نہیں ہے بلکہ ایسا ہو بھی چکا ہے نقل ہے کہ ایک درویش شب کے وقت اپنی مناجات میں کہہ رہے تھے کہ اللہی تیری محبت جو میرے دل میں ہے اس کے ذریعے سے مجھ کو قبول فرما اور اگر میری محبت قابل قبول نہیں ہے تو بندگی کی وجہ سے مجھ کو قبول کر اور اگر بندگی بھی پسند نہیں ہے تو اپنے در کا کتا سمجھ کر مجھے قبول فرما صبح کو درویش راستے میں جا رہے تھے ایک کتے نے زبان حال سے کہا کہ حضرت رات تو آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا تھا نہیں نہیں پھر بھی بڑی بلند پروازی آپ کر گزرے یعنی سگے درگاہ ہونے کی تمنا کر بیٹھے دیکھیے ہوشیار ہو جائیے ایسی لہو و فضول بات سے آئندہ احتیاط کیجیے گا اگرچہ ہم یہ لباس سگی ہیں ہم بلباس سگی ہیں مگر ابتدائے پیدائش سے اس وقت تک سر مو بھی اس کی خواہش کے خلاف کوئی خواہش ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے یہ سن کر درویش نے سر پر خاک ڈالی اور کہنے لگے بیت اے کاش کے در پائے سگانے تو شوم گرد آ بخت نادارم کے سگے کو گردم یہ تو ہمارے نصیب نہیں تھا کہ تمہاری گلی کے کتے بنے کاش ان کتوں کے پاؤں کی خاک ہی ہو جائیں برادر عزیز ایک تو خود خاک کی اصلیت ذلیل و خار و بے قیمت اس پر مکلف یہ ہوا کہ معصیت و خلاف نے اس کے دل میں گھر کر لیا مزید ظلومی و جہولی کا لباس پہنا دیا گیا ایسی حالت میں غرور و تکبر کہاں تک زیبا ہو سکتا ہے حق سبحانہ سبھانا ہوتا تم کو ایسی بصیرت دے کہ اپنے کو ویسا ہی سمجھو جیسے تم ہو بفضل ہی کرم ہی یہ خاک دان منزل اندو اور بیت الاخران ہے اس میں چند روز کے لیے تم مقید ہو اگر تم طرح طرح کی آفات میں مبتلا ہو اور بے نوائی اور مفلسی کا عالم ہے مگر کچھ غم نہ کرو وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ ارجی یعنی پلٹاؤ کا شاندار خطاب ہوگا اور رضائے الہی اپنے سایہ محبت میں لے کر جوار کرامت تک تمہیں پہنچا دے گا پھر اس وقت تم دیکھو گے کہ تمہاری کیا عزت اور کیا مرتبہ ہے فر دائے قیامت جس وقت حضرت آدم علیہ صلاح وسلام اپنے فرزندوں کے ساتھ بہشت میں جائیں گے بہشت کے دروازوں سے غیت ہجوم و اندوہ کے بعض باعث آواز آنے لگے گی اس وقت ملائکہ کا عجب حال ہوگا نہایت تعجب سے وہ دیکھیں گے کہ اور کہیں گے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جو ننگا مادرزاد بہشت سے باہر کر دیا گیا تھا برادر عزیز اسراہ کے جو مرد ہیں وہ جانتے ہیں کہ عشق کی ملامت عشق کے اندوہ و غم کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے بیت میرا دل ست اگر سعت غش نبود یہ غم کنان شود اور غم ہمی ستانت ستاند دام میرے سینے میں ایسا دل ہے کہ گردم بھر بھی اس میں غم نہ ہو تو غم دینے والے والوں کے نزدیک جائے اور ان سے غم قرض مانگے کیا کرنا ہے سنت الہی اسی طرح پر جاری ہے دنیا داروں کے لیے دولت ہے نعمت ہے سرور و خوشی ہے عزیزان راہ کے لیے بلا و محنت دستور و فتن ہے ایک کو وہ ایک کو یہ نعمت و آفیت دنیاوی ہر کس و ناقص کو میسر ہوتی ہے مگر بلا و محنت راہ عشق کی ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی دیکھو فرعون چار سو سال تک صحیح سلامت بامل کو آفیہ زندہ رکھا گیا اس کو کبھی بخار تک نہ آیا یہ آسان تھا لیکن اگر وہ یہ چاہتا کہ جو درد و سوز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل اشتیاع کے منزل کو دیا گیا ہے وہ اس کو دیا جائے تو یہ لاکھ برس نہ ہوتا برادر عزیز نعمت دنیا کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ ایک جان ہزار سودا ایک تاج ہزار گردنا گردن افراشتہ اور محنت و اندوہ عشق کی یہ شان ہے کہ لاکھ میں ایک اس کا طالب ملے گا اثر سر آنکھوں پر اس کو اٹھا لے گا بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر مبارک پر آرا چل رہا تھا بالفرض و تقدیر اگر کوئی شخص اس وقت ان سے پوچھتا کہ واقعی کہیے تو اس موقع پر آپ کی دلی خواہش کیا ہے توقع ہے اس کی عزت و جلال کی کہ ہر بن مو اور ہر ہر آزائے وجود سے ان کے یہی آواز نکلتی کہ عبد آباد تک آرا سر پر چلتا رہے اور ہم اس کا مزہ لیتے رہیں والسلام